اور ذو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء ابالمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا ومولانا محمد وعلی آله واصحابه اجمعین قرآن بجید کا آٹھواں پارا بنیادی طور پر توحید رسالت اور آخرت کے مرکزی عقائد پر گہری گفتگو کرتا ہے اور ایمان لانے والوں اور انکار کرنے والوں کے درمیان واضح خطوط کھینچتا ہے اس میں قانون سازی حلال و حرام کے اصول پچھلی امتوں کے قصوں کے ذریعے عبرت کا سامان فراہم کیا گیا ہے اس بارے کی آیات میں ایمان کی حقیقت مشرقین کی خرافات انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوموں کے انجام کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے جس سے ایک مسلمان کو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کو درست کرنے کا مکمل راستہ مل جاتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ مشرقین کا ایمان نہ لانا صرف معجزات نہ دیکھنے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ ان کی ضد ہے ان کی نافرمانی ہے اگر فرشتے بھی اتر آئیں مردے بھی ان سے باتیں کرنے لگے تب بھی وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے یہاں یہ حقیقت کھول لی گئی ہے کہ ہر نبی کے لیے انسو جن ان کو دشمن بنایا گیا جو دھوکہ دینے کے لیے ملما کاری کی باتیں ڈالتے ہیں تاکہ آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل ان باتوں کی طرف مائل ہو اس تناظر میں اللہ واضح کرتا ہے کہ کلام الہی سچائی اور انصاف میں مکمل ہے اور اسے کوئی بدلنے والا نہیں ہے ارشاد ہے کہ اگر تم اکثر لوگوں کے کہنے پر چلو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھلا دیں گے کیونکہ وہ صرف گمان اور اٹکل کے پیچھے چلتے ہیں اللہ نے مشرقین کی ان گمراہ رسموں کی بھرپور تردید کی جو وہ جانوروں اور کھیتی کے بارے میں رائج کر رہے تھے جیسے بعض جانوروں کو مخصوص افراد کے لیے حلال قرار دینا اور بعض کو حرام ٹھہرانا ارشاد ہے کہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے اسے کھاؤ اور ظاہری باتنی گناہوں سے بچو دس اہم احکام بیان ہوئے جو جامع شریعت کی بنیاد تصور کیے جاتے ہیں جن میں شرک نہ کرنا والدین کے ساتھ حسن سلوک اولاد کے قتل سے اجتناب بے حیائی سے بچنا یتیم کے مال کے قریب نہ جانا ناپ پوری کرنا انصاف کی بات کرنا اللہ کے عہد کو پورا کرنا یہ سب اس میں شامل ہیں اس کے ساتھ ہی سیدھا راستہ متعین کر دیا گیا کہ یہی سیدھا راستہ ہے اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر مت چلو اللہ نے حضرت موسا علیہ السلام کو کتاب عطا کرنے کا ذکر کیا تاکہ نعمت پوری ہو جائے اور ہر چیز کا بیان ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اعلان کر دیں کہ آپ کی نماز قربانی زندگی موت سب اللہ کے لیے ہے اور آپ ہی سب سے پہلے فربہ بردار ہیں یہ اعلان ایک مسلمان کے لیے توحید خالص کا عملی نمونہ ہے ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ اللہ نے انسانوں کو زمین پر نائب بنایا ہے اور ان کے درجے بلند کیے ہیں تاکہ ان کی آزمائش ہو سکے یہاں پر اس پارے میں سورہ العراف کا آغاز ہوتا ہے اس کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اس کتاب سے آپ کا سینہ تنگ نہ ہو یہ ڈرانے والی اور نصیحت کے لیے ہے اس میں پچھلی بستیوں کے انجام کا ذکر کر کے عبرت دلائی گئی کہ وہ کیسے عذاب کی زد میں آئی تھی قیامت کے دن اعمال کے وزن کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا کہ جن کے اعمال بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے اور جن کے ہلکے ہوں گے وہ خسارے میں رہیں گے آدم علیہ السلام اور عبلیس کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا اللہ نے فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا عبلیس نے تکبر کرتے ہوئے انکار کیا اپنی برطری کا دعویٰ کیا کہ وہ آگ سے بنا ہے جبکہ آدم مٹی سے اس انکار کی وجہ سے وہ رائندائے درگاہ ہوا عبلیس نے اللہ سے محلت مانگی اور قسم کھائی کہ وہ بنی آدم کو سیدے راستے سے بہکانے کے لیے ان کے پیچے سے ان ان ان کے کے پیچھے سے ان کے دائیں سے ان کے بائیں سے دائیں بائیں آئے گا اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور ایک درخت کے قریب نہ جانے کی تاکید کی لیکن شیطان نے بہکایا اور اس درخت کے پاس پہنچا دیا جس کے نتیجے میں ان کے ستر کھل گئے دونوں نے فورن توبہ کی اور عرض کیا کہ اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے اللہ نے توبہ قبول فرمائی انہیں زمین پر اتارا اور واضح کر دیا کہ شیتان تمہارا کھلا دشمن ہے اس واقعے سے بنی نو انسان کو یہ تمبی کی گئی ہے کہ وہ شیطان کی پیروی نہ کرے اور لباس کی نعمت کا ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ بہترین لباس تقوا کا لباس ہے اللہ بنی آدم کو خطاب کرتے ہوئے انہیں شیطان کے بہکاوے سے بچنے کی تلقین کرتا ہے اور ان مشرکانہ عقائد کی تردید کرتا ہے جو بزرگوں کی تقلید میں اپنا لیے گئے ارشاد ہے کہ اللہ نے بے حیائی کے کاموں سے روکا حرام قرار دیا ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں پیدا کی ہیں انہیں حرام کرنا کسی کا کام نہیں ہے یہ تمام چیزیں ایمان والوں کے لیے, ہیں. ہر امت کے لیے ایک وقت ہے جب وہ آ جائے گا تو نہ تو ایک گھڑی کی تاخیر ہوگی اور نہ ہی کوئی جلدی ہوگی قیامت کے کچھ ایسے مناظر بیان کیے گئے جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا فرشتے ان سے پوچھیں گے تمہارے معبود کہاں ہیں وہ قرار کریں گے کہ وہ گم ہو گئے اور خود اعتراف کریں گے کہ وہ کافر تھے اس کے بعد انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا جہاں پچھلی قومیں اپنی پیروی کرنے والی قوموں پر لانت کریں گی اللہ فرمائے گا سب کے لیے دگنا عذاب ہے پھر اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان مکالمے کا ذکر ہے جہاں اہل جنت پکار کر کہیں گے اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اہل دوزخ پانی اور رزق مانگیں گے لیکن انہیں جواب ملے گا یہ سب کافروں پر حرام کر دیا گیا اس سلسلے میں ایراف کا ذکر بھی ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہے اور اس پر کچھ لوگ ہوں گے جو دونوں کو ان کی علامتوں سے پہچانیں گے اللہ نے اپنی توحید اور قدرت کے کائناتی دلائل بیان کیے وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا پھر عرش پر جا ٹھہرا وہی رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے اس نے سورج چاند اور ستاروں کو پیدا کیا جو سب اس کے حکم کے تابع ہیں اللہ نے ہواوں کو رحمت سے پہلے یعنی بارش سے پہلے خوشخبری دینے والا بنایا وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں اور پھر اللہ انہیں مردہ زمین کی طرف ہانک کر لے جاتا ہے اور پھر بارش برسا کر ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے نکالے گا اس سلسلے میں مثال دی گئی کہ پاکیزہ زمین سے اچھی پیداوار نکلتی ہے اور خراب زمین سے خراب اسی طرح اچھے اور برے انسانوں کے دل ہیں نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور عذابِ علیم سے ڈرائیا مگر قوم کے سرداروں نے انہیں گمراہ کیا نوح علیہ السلام نے اسرار کیا کہ وہ صرف اللہ کا پیغام پہنچا رہی ہیں اور انہیں اس بات پر تعجب ہے کہ ان کے اپنے بھائی پر وہی آئی ہے لیکن قوم نے تقزیب کی تو ان پر طوفان آگیا جس نے ان کو غرق کر دیا اور صرف مومن تھے جن کو کشتی میں بچا لیا گیا اسی طرح قوم عاد جو اپنی طاقت اور عروج پر تھی ان کی طرف حود علیہ السلام کو مبوس کیا گیا انہوں نے قوم کو بت پرستی سے باز رہنے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کی تلقین کی قوم نے جواب دیا کہ تم ہمارے باپ دادا کے راستے سے ہمیں رکنا چاہتے ہو اور مطالبہ کیا عذاب لا کر دیکھاؤ خود علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا کہ اللہ کا عذاب تو تم پر مقرر ہو چکا ہے اور تم بے بنیاد ناموں کی عبادت کر رہے ہو انجام یہ ہوا کہ تیز ہوا کا عذاب آیا اور وہ تباہ و برباد ہو گئے قومی ثبوت کا اس کے بعد ذکر ہوا یہ پتھر تراش کر محل بنانے کے ماہر تھے اور اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا سال علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی موجزے کے طور پر اللہ کی اونٹنی پیش کی اور قوم کو حکم دیا کہ اسے آزاد چرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے اور اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے ورنہ عذاب آ جائے گا اللہ کی نعمتیں یاد دلائی گئیں کہ انہیں آدھ کے بعد سردار بنایا گیا قوم کے مغرور سرداروں نے کمزور ایمان والوں کا مزاک اڑایا اور اس اونٹنی کو زخمی کرنا تھا اور حضرت صالح علیہ السلام کو ایک چیلنج دے دیا کہ عذاب لے کر چنانچہ انہیں زلزلے نے اور کڑک نے پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اونھے پڑے رہ گئے علیہ السلام نا امید ہو کر انہوں نے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں پیغام پہنچا دیا لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے اس کے بعد لوت علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ان کی قوم بے حیائی میں اور بدفعلی میں مبتلا تھی اور دنیا میں پہلی بار کہا جاتا ہے کہ اس برائی کا ارتکابی سی قوم نے کیا تھا لوط علیہ السلام نے انہیں اس برائی سے منع کیا سمجھایا لیکن قوم نے انہیں شہر بدر کرنے کی دھمکی دی اور کہا کہ ان پاک بازوں کو باہر نکال دو آخر ان پر پھر پتھروں کی بارش ہوئی اور صرف لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والے اور کچھ جو ان کے ساتھ لوگ تھے سوائے ان کی بیوی کے جو عذاب میں ہی رہی اسی طرح مدین اس کے لوگ تجارت میں ناب طول میں کمی کرتے تھے راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو ڈراتے اور راہ خدا سے رکھتے تھے شعیب علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی ناپ تول پوری کرنے لوگوں کی چیزیں کم نہ دینے اور زمین میں فساد نہ پھیلانے کی تلقین کی اور انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں کہ کس طرح وہ تھوڑے سے تھے اور ان کے مقابلے میں جو منکرین تھے صبر کی تلقین کی اور کہا کہ جب تک اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ نہ کر دے تم صبر کرو وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جتنی اقوام کا تذکرہ اس پارے میں ہوا ہے ان کے کھنڈرات آج بھی دنیا میں موجود ہیں اور عبرت کا نشان ہے اگر ہم سمجھیں تو اور ایک علاقہ تو ایسا بھی ہے کہ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ رکنے سے اور جانے سے منع فرمایا وہاں سے قریب سے گزر رہے تھے تو آپ نے تیز تیز چل کر وہاں سے نکلنے کا حکم دیا کہ یہاں مت رکو اللہ کا آزاب یہاں پر آیا ہے اب وہ علاقے جن پہ آزاب آیا ہے بجائے اس کے کہ ہم ان کو عبرت کے طور پہ دیکھیں ہم لوگوں نے اس کو ٹوریزم کا ذریعہ بنا لیا ہے اور سیاحت کے لیے ہم ان کو استعمال کرتے ہیں ہاں اگر اس سیاحت میں عبرت بھی حاصل ہو اور اللہ کا راستہ صاف نظر آنے لگے تو کوئی مذاکرہ نہیں ہے لیکن اگر اس سیاحت سے ایسی کوئی بات ہمیں حاصل نہیں ہوتی تو یہ سیاحت جو ہے وہ بالکل بیکار ہے ہمارے بزرگان دین علیہم الرحمٰ اگر آپ ان کے احوال پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ بہت زیادہ سیاحت کرتے تھے مقصد صرف اور صرف کیا تھا مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ کی نعمتوں کا مشاہدہ کیا جائے اللہ کے نیک اور بزرگ لوگوں کی ملاقات ان سے ہو اور ان کے ساتھ گفتگو ہو اور ان کو اللہ کے راستے میں آگے سے آگے بڑھنے کا موقع ملے مجموعی طور پر یہ جو پارا ہے یہ انسان کو توحید کی دعوت دیتا ہے شرک کی تمام قسموں کی نفی کرتا ہے اور پچھلی قوموں کے عبرت ناک انجام کو بیان کر کے مسلمانوں کو راہ راست پر قائم رہنے کی تلقین کرتا ہے یہ قانون الہی کی اہمیت حلال و حرام کے اصول ایمان کے عملی تقاضے ان سب باتوں کو اجاگر کرتا ہے اس پارے کی روشنی میں ایک مسلمان یہ سبق حاصل کرتا ہے کہ ایمان صرف دعوے کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے لیے عملی ثبوت درکار ہے اور اللہ کے راستے میں آنے والی مشکلات پر صبر کرنا اور اس کے فیصلے کا انتظار کرنا یہی کامیابی کی کنجی ہے مشرقین کی منمانی حرام اور حلال کی تقسیم جو ہے اس پہ شدید الفاظ میں تردید ہوئی ہے اور بتایا گیا ہے حلال اور حرام کا اختیار صرف اور صرف اللہ کو ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کے قصوں میں یہ واضح کیا گیا کہ ہر قوم کی تباہی کا سبب بنیادی طور پہ بغاوت اور رسولوں کی تقزیب تھی اور یہ کہ اللہ کا عذاب بڑے غرور اور طاقت والوں کو بھی آ کر ہی رہتا ہے اور سب سے آخر میں صبر کی تلقین ایک ایسا اصول ہے جو صرف اس قوم کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے قیامت تک کے لیے مشعل راہ ہے کہ حق اور باطل کے درمیان آخری فیصلہ اللہ ہی کے سپرد کرنا چاہیے صلی اللہ علیہ خلق ہی سعید مولانا محمد اجمین برحمت